اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے بولا درباریوں سے بولا ان بڑا دانا اور ماہر جادوگر ہے یوری دئی یوخ ریجا کمبر کمبی یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور پر تمہیں تمہاری زمین سے باہر نکال دے اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ اگر کسی کے خلاف الزام لگایا جائے وہ بھی نا کافی ہو تو پھر کافر لوگ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ یہ تمہیں مٹانا چاہتے ہیں تمہارے دشمن ہیں تو پھر نے بھی یہی شوشہ چھوڑا کہا کہ موسا علیہ السلام چاہتے ہیں کہ تمہارے ملک پر قبضہ کر لیں اور تمہیں ملک سے نکال دیں ذات مرون اے میرے درباریوں تم مجھے کیا حکم دیتے ہو کیا مشورہ دیتے ہو بتاؤ میں کیا کروں قالو فرح کے درباری بولے ارجیح و اخوا ہو موسال سلام کو یہی روک لو اور ان کے بھائی کو بھی روک لو وہ باز مدار ان اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو جو جائیں اور مختلف شہروں سے بڑے ہی سمجھدار ماہر جادوگر لے کر آئیں یا تو کبھی کل سہارن عالیم وہ تمہارے پاس ہر قسم کے ماہر جادوگر لے کر آئیں فجم یا سہارا تو سہارا ساہر کی جمع ہے پس جادوگر جمع کر دیے گئے لیمی قاتی یوم معلوم ایک مقرہ دن کے وعدے پر وکیلا لنہ سے اور لوگوں سے کہا گیا ہل ان تم کیا تم جمع ہو گئے یعنی یہ تحقیق کرو کہ سارے لوگ آ گئے تاکہ اب مقابلہ شروع ہو لا اللہ نہ تمیو سہارا تھا ان کا نو مل شاید ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ جادوگر غالب آ جائے بنا دیے کہ موسا سلاۃ وسلام کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے اور وہ یہ سمجھیں کہ جادوگروں کا مقابلہ ہے اگر ہمارے جادوگر غالب آ گئے تو ہم انہیں اپنا پیشوا بنا دیں گے فلم پھر جب جادوگر آئے فراونا فراون سے بولے ان لنا لا اجرا ان كنا نحن الغالبين کیا اگر ہم غالب اگئے تو ہمیں کوئی معاوضہ ملے گا ہمیں کوئی اجرت ملے گی کوئی انعام ملے گا قال نعم فرعون نے کہا ہاں وانكم اذل من المقربین بیشک اس وقت تو تم میرے مقرب ہو جاؤ گے میرے خاص الخاص میں سے ہو جاؤ گے قول موسا موسا موسیٰ علیہ السلام و سلام سے جب انہوں نے اجازت طلب کی تو موسا علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا القو ماں تم الق تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینک دو اور دکھاؤ تمہیں کیا دکھانا ہے وہ القو حبال بس انہوں نے اپنی رسیوں کو لاٹھیوں کو پھینک دیا جو کئی من کی تھیں اور کئی اونٹوں پر وہ لات کر آئے تھے وہ قالو بھی فراؤنا اور وہ بولے فرون کی قسم کیونکہ وہ فرعن کو خدا سمجھتے تھے اس کی قسمیں کھاتے تھے انا لالبون بے شک ضرور ہم ہی غالب ہوں گے ف الق موسا پس موسا علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈال دیا فیدہ ما یا فکون تو فوراً وہ لاٹھی اژدہا بن گئی اور ان کی ساری بناوٹوں کو وہ نگل گئی یعنی جادو کا زور انہوں نے ختم کیا اور ساری لاٹیاں اور رسیوں کو اس اژدہ نے نگل لیا الساحرة پس سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے آمنال ہم رب العالمین پر ایمان لائے ربی موسا وہارون جو موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے کالا فرون بولا آمن تم لہو قبل ان آذن اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ان نہ ہو لبی رکم کو یہ ضرور تمہارا استاد ہے تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا تم لاٹھی سے چھوٹے چھوٹے سانپ بناتے ہو یہ لاٹھی سے بہت بڑا ازدہ بناتا ہے اور تم سب ایک ہی ہو اور تم نے ایک سازش کی ایک پلاننگ کی جس سے ہمیں بہ گانے کی کوشش کی یعنی گویا کہ وہی طریقے کار کہ لوگوں کو حق سے دور کرنے کے لیے ایسا پروپیگنڈا کیا جائے کہ حق اور باطل میں لوگ فرق نہ کر سکیں اور ان کے سامنے سے حق اوجل ہو جائے فلا سو پتا بس ضرور ان قریب تم جان لو گے کہ میں تمہیں کیسے سزا دوں گا لو قطع نہ ارجولا کم انخلا مِن میں اپوزٹ سائٹ کے ہاتھ اور پاؤں سمت کے ہاتھ اور پاؤں کو ضرور بزرور کٹوں گا یعنی دایاں ہاتھ اور الٹا پاؤں کاٹ دوں گا والا اسلی بن اب آپ سوچیں کسی کا دایاں ہاتھ بازو سے کاٹ دیا جائے اور بائیں ٹانگ اس کی ران سے کاٹ دی جائے اب وہ تڑپ رہا ہے تو تڑپتے ہوئے اس کو درخت رکھا جائے اور کیلے ٹھوک ٹھوک کر اسے ہلاک کر دیا جائے کیسی اذیت ناک موت ہے اور پھر اس کی لاش کو تین دن تک اسی طرح رکھا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو مگر انہیں جنت کے وہ نظارے دکھا دیے گئے تھے وہ جانتے تھے کہ جب انسان شہید ہوتا ہے تو بظاہر دیکھنے میں ایسا لگے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر شہید کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی خریش باغ میں فرمایا جو ہم کئی مرتبہ سن چکے کہ شہید کو تو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی تمہیں چوٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے تو وہ شہادت کی لذت کو محسوس کر چکے تھے یعنی انہیں یہ علم ہو چکا تھا کہ شہادت ایک عظیم الشان سعادت ہے ولا اس بن نقم اجماعین نے دھمکی دی اور ضرور ب ضرور میں تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا لا یہ بولے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہمیں کوئی فکر نہیں تجھے جو کرنا ہے کر لے ہم نے تو جنت کے وہ نظارے کیے ہیں کہ ہم تڑپ رہے ہیں کہ جلدی اس دنیا سے جائیں انا الابینا من قلیبون بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں انا نت فرنا وبنا ختو یا نن کن اول بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے گا اس وجہ سے ہم پر کرم ہوگا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں کہ تیری قوم میں سے ہم سب سے پہلے ایمان لائے اب ہمیں دیکھ کر کئی لوگ ایمان لا رہے ہیں اور لائیں گے یہ شما جلتی رہے گی اور ہم پر بہت زیادہ کرم ہوگا اور ایسا ہی ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس واقعے کو دیکھ کر ایمان لے آئے